الحمد للہ نحمده ونؤمن به عليه ونعوذ دوستعین من شرور انفسنا ومن سیاتی اعمالنا من يهده الله فلا مضل لَهُ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغبى فإنه لا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله وَيَتَّبِعُ رِذْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفطه بس ملار ولا تو نیلا درکل فائن نی نالمی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 اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہ پکاریے جو نہ تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان اور اگر آپ نے ایسا کچھ کیا فعین فعلتا اور اگر تم نے ایسی کوئی بات کوئی ایسی حرکت کی کوئی کچھ ایسا سوچا فعین نہ کہ دمالمین پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس اللہ کے فضل اور مہربانی کو تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ الغفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا صد اللہ العظیم سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک خاص موضوع جو علماء کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے عنوان بنتا ہے اور اس کی وجہ عوام الناس کے تصورات اور خیالات ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہوتی اور خاص طور پہ پہلے جو اس کے تیرہ یہ چودہ دن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں نحوست ہوتی ہے یا پھر پورا مہینہ سفر کا منحوس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف اگر نگاہ ڈالے تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ یہ تصور آج کا نہیں یہ بہت پرانا تصور بلکہ دور جاہلیت میں یہ تصور موجود تھا کہ سفر کے مہینے کو اور خاص طور پہ اس کے جو ابتدائی چندایام ہیں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات ہم نحوست کے اعتبار سے بدھ کو بھی بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ اچھا نہیں علاوہ مختلف اوقات کو بھی کچھ لوگوں نے منحوس بنایا ہوا ہے پھر بعض جگہیں ایسی ہیں ہمارے اندر اس طرح کے بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں بعض اوقات ہم کسی چیز کو کسی شخصیت کو منحوس قرار دے دیتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ مصیبتیں آ جائیں تو آدمی اس کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے میرے گھر مصیبتیں لے کے آیا ہے پھر بعض جگہوں کے حوالے سے کہ یہ گھر میرے لیے منہوس ہے یہ گھر میرے لیے اچھا نہیں ہے فلاں دکان میں خرید بیٹھا ہوں وہ دکان اچھی نہیں ہے میرے لیے زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے بہت سے تصورات جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک قدیم دور جاہلیت سے چلا آیا چلا آتا ایک تصور ہے بلکہ اس کو اگر اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیجئے تھوڑا وسیع کر لیجئے تو کچھ واقعات کچھ ایونٹس ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں یا مبارک ہوتی ہیں اور پھر اس نحوست سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں اور وہ جو طریقہ ہم نے نہوست سے بچنے کے لیے بنایا ہے وہ اٹ سیلف کی علامت ہے اور بدشگونی کی علامت ہے کسی چیز کے اندر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو نظر بد سے بچنے کے لیے گھر کے اوپر ہنڈیا اگر الٹی رکھ دیں تو نظر بد سے انسان بچ سکتا ہے گھر کو نظر بد نہیں لگتی گاڑیوں کے اوپر آپ نے پرانا جوتا باندھا ہوا دیکھا ہوگا گھروں کے اوپر لوگوں نے جوتا باندھا ہوا ہے اور وہ کسی نوسط سے بچنے کے لیے حالانکہ یہ خود نوسط اور یہ اس طرح کے تصورات بہت سپائے کالی بلی راستہ کاٹ جاتی تو اس کالی بلی بے چاری کا کیا قصور جو راستہ کاٹ گئی اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے راستہ کاٹا آلات خراب ہو گئے راستے میں ایک فقیر آ گیا اس نے سدا لگائی میں تو اچھا بلا گھر سے نکلا تھا فقیر نے سدا لگائی میرا سارا کام خراب ہو گیا اللہ یہ ایک پورا ایک جہان ہے توہمات کا بدشگونیوں کا اور منحوس سمجھنے کا اس کے اندر ایک بات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفر کے مہینے کے کچھ دن اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں سے کچھ دنوں کو مبارک دن قرار دیا ہے انہی دنوں میں سے کچھ دنوں کو منحوس دن قرار دیا کوئی چیز اپنی جگہ پر اپنی نوعیت کے اعتبار سے چاہے وہ زمانی ہو چاہے وہ مکانی ہو کوئی جو اس کا تعلق زمان سے ہو وقت سے ہو چاہے اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہو کوئی چیز اپنی نوعیت میں نہ مبارک ہوتی ہے نہ منحوس ہوتی ہے اب مثال کے طور پر اگر دن منحوس ہوتے ہیں نا یہ دنوں میں جو بد کے دن کا جو تصور ہے اس کے پس منظر میں وہ ایک تصور ہے کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ جو قوم عاد پر عذاب آیا تھا وہ بدھ کے دن آیا لہذا بدھ کا دن جو ہے وہ بڑا خاص دن ہو گیا اور نوسرت کے اعتبار سے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے سورہ حامین سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پہ جو, جو عذاب آیا تھا وہ منہوس دن تھے اللہ نے قرآن میں کہا فارس اللہ علیہ ہم سر ہم نے ان کے اوپر باد سر سر اور ایک سخت قسم کی آندھی جس کے اندر آگ تھی وہ ہم نے بھیجی فی ایام فیسات منہوس دنوں کے اندر یعنی وہ دن منحوس ہو گئے جن دنوں میں قوم آد کے اوپر عذاب آیا وہ دن منحوس ہو گئے فلحیات دنیا ہم نے ان منہوس دنوں میں ان کے اوپر عذاب بھیجا تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں اخزا جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ رسوا کو ہے اللہ اکبر وہ لائن سرون اور اس دن مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا منہوس دنوں میں عذاب جبکہ اب آپ اگر قومی آد کی تاریخ پڑھیں تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو باتیں سر سر چلی تھی نا یہ قرآن کہتا ہے سب آلیہ سمانی سات راتیں اور آٹھ دن چلی تھی سات راتیں اور آٹھ دن اگر وہ چلی تھی اور وہ سارے دن تھے منحوس ایامن ہے تو پھر دن باقی کون سا بچا یہ جمعہ مبارک کیسے رہ گیا جمع رات مبارک کیسے رہ گئی شب جمعہ کیسے رہ گئی یہ جو مبارک گھڑیاں سوموار اور جمعرات کی رہ گئی موقع سے رہ گئی اگر قوم آد پر عذاب آنے کی وجہ سے نہوست ہوتی ہے تو پھر نہوست تو سارے دنوں پر سات راتیں اور آٹھ دن قرآن کہہ رہا پھر اس کا مطلب ہے منہوس نہوست تو سارے دنوں میں ہوگی ایسا نہیں دن وہی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے کردار کی وجہ سے کسی کے کرتوتوں کی وجہ سے منہوس ہوتے ہیں دن وہی ہوتے ہیں کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ مبارک ہو جاتے ہیں اس کا تعلق دن کی نوعیت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق لوگوں کے اعمال کے ساتھ ہم نحوست سے بچنے کے لیے اپنے دنوں کو منہوس بنا رہے ہیں. ہم نحوست سے بچنے کے لیے اپنے مکان کو منہوس بنا رہے ہم نوسط سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی پر جوتا باندھ کے اس کو منحوس بنا رہے بظاہر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم بدشگنی سے بچ رہے ہیں. یا ہم کسی ایسی چیز سے بچ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ عقیدے کی کمزوری ہے اصل بیماری نہ کسی گھر میں ہے نہ کسی جگہ میں ہے نہ بیچاری بلی میں ہے نہ اس کبے میں ہے جو منڈیر پہ بولے تو مہمان آ جاتے ہیں کسی کا کوئی قصور نہیں نہ اس جوتے کے اندر کوئی تاثیر ہے اللہ اکبر جس کو الٹا لٹکا کے ہم سمجھتے ہیں کہ نوست سے بچ جائیں گے نہ اس ہنڈیا کے اندر کوئی تاثیر ہے ہر قسم کی تاثیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عقیدہ ہمارا یہ غلط ہوا ہے جو چیز فائدہ نہیں دے سکتی نقصان نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ نے کچھ فائدے اور نقصان کے ظاہری اسباب بنائے جیسے ہم پانی پیتے ہیں, تو پیاس بجھانے کے لیے پانی اللہ نے بنایا ہے پانی کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھائے لہٰذا ایک کنیکشن ہے پانی کے ساتھ وجہ ہائی ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندگی بخشی ہے پانی زندگی کی علامت ہے زندگی کے اندر پانی کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہے لہٰذا پانی پیتے ہوئے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ پانی کے اندر اپنی تاثیر ہے بلکہ یہ تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھی اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اسی طرح ہم کوئی بھی خوراک لیتے ہیں کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کے اندر اللہ نے غذائیت رکھی ہے اور غذائیت کی بھی مختلف اقسام رکھی جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہرگز خراب نہیں ہوتا عقیدے کی خرابی کا اس کے ساتھ کوئی پہلو نہیں ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں پانی دیا اور ہمارے اللہ نے ہمیں کھانا دیا اور کھانا کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمد ولا کُو اللہ تیرا بڑا شکر ہے اس ذات کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پلایا من غیر حول من ولا خوا میرے پاس نہ کوئی طاقت تھی لینے کی نہ کوئی کھانے کی میری طاقت توفیق کے بغیر اللہ نے مجھے عطا فرما <تصفح> الحمد للہ اطامہ و سقانا وہ جالانہ اس کا شکر ہے اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا سارا کچھ اس کے ہاتھ غذائیت اس کے ہاتھ میں پانی لیکن اس کا ایک کنیکشن اللہ نے بظاہر رکھا وہ اندر جا جاتی ہے وہ جسم پر اثر کرتی ہے یہ اللہ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے اس کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں جو اللہ نے تاثیر رکھی لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ پانی وہاں رکھ دو اور خود یہاں بیٹھ جاؤ تمہاری پیاس بجھ جائے گی بج سکتی اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ پھر بھی پانی پیاس بجھا دے گا پیئے بغیر وہ جو ظاہری اسباب اللہ نے رکھے اس کے بغیر وہ جو تاثیر اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس کے بغیر اگر کوئی شخص عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ شرک ہے اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا اس کے ساتھ ایک کوئی بھی کوئی بھی کسی قسم کا عقیدہ اچھا رکھے یا برا رکھے کسی نے اگر یہ عقیدہ رکھا کسی بھی چیز کے بعد دوائی کھاتے ہیں نا دوائی کھانا تو شرک نہیں ہے. لیکن کسی شخص نے کڑا پہن لیا یہ کڑا مجھے شفا دے گا اب کڑا تو میدے میں نہیں جاتا نا کڑے کا تو اس, اس نظام انہضام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس جزو بدن بنانے کا جو اللہ نے نظام بنایا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پھر بھی آدمی سمجھے ماف ہو کل اسباب یہ کڑا پہنوں گا شفا ہو جائے گا پیتل کی انگوٹھی پہنوں گا یہ فرق پڑے گا عقیق پہنوں گا یہ ہوگا فلاں پہن لوں گا یہ ہوگا ہاتھ میں لوہا پکڑ دو جن شیتان سے محفوظ رہوں گا اللہ حاضل قیاس جس نے اس میں تاثیر سمجھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کڑا پہنے ہوئے دیکھا ایک لڑکے کو آپ نے کیوں پہنے کہتا ہے جی یہ علاج ہے بیماری کا اس لیے پہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اس کو توڑ دو اس کو اتار دو اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں تو اضافہ کر سکتا ہے یہ تمہیں تمہیں شفا نہیں دے سکتا ا توڑو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ توڑ دیا توڑنے کے بعد فرمایا اگر تو اس طرح مر جاتا نا اس کڑے کے ساتھ تو تو جہنم میں جاتا یہ شرک ہے ایسے کسی چیز میں تاثیر سمجھنا اچھی تاثیر یا بری تاثیر وہ زمانی ہو یا مکانی ہو جب اللہ نے اس میں تاثیر نہیں رکھی جن چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اللہ نے اس علم کے ذریعے بتا دیا وہ اللہ آدم السم اللہ نے اس علم کے ذریعے سارے لوگوں کو بتا دیا لیبارٹری میں ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ فلاں گولی کے اندر فلاں انگریڈینٹس ہیں فلاں اجزاء پڑتے ہیں ان اجزاء کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس تاثیر کی وجہ سے نظام نظام کے ساتھ وہ ملتی ہے جسم کی قوت بنتی ہے اور جسم کے اندر جاتی ہے وہ اثرات رکھتی ہے یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کڑا اگر جاتا ہو میدے میں تو ہم اس کے بارے میں بھی یہ سوچ لیں وہ تو نہیں جاتا لہٰذا اس میں تاثیر جس نے سمجھی تو اللہ تعالیٰ فمات جو چیز نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے تمہارا دھیان اس طرف جاتا کیسے اگر تمہارا دھیان اس طرف گیا فَإن سمجھ لیجیے بات اللہ تعالی نے مسئلہ سمجھا دیا سفر کا اور مہینہ سفر کا تو بہانا بنا ہے فرمایا فَإن دیکھو اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی کسی ایسی چیز کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ فائدہ دے سکتی ہے یا نقصان دے سکتی ہے اور درمیان میں اللہ کا کوئی کردار ہی نہیں اللہ تعالی نے اگر کوئی چیز رکھی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نا آپ نے کوئی مثال کے طور پر وہ جو اللہ آدم الاسماء اللہ والا علم ہے نا وہ تو نئی نئی تحقیقات آتی رہیں ریموٹ کنٹرول شوائیں نکل سکتی ہیں. لیزر کے ذریعے سے اپریشن ہو سکتا ہے جن چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی انسان اس کو ایکسپلور کرتا رہے گا اور اس کو اپنے استعمال میں لاتا رہے گا اس میں کوئی کوئی دوسری رائے نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کوئی کنیکشن ہو تو صحیح کوئی شعا نکلتی ہوئی کوئی سائنسدان کوئی علم کا کوئی پہلو بتائے تو صحیح لیکن کچھ بھی نہیں ہے جوتے میں سے کون سی شوا نکلتی ہے جو نوسط کو دور کرتی ہے انڈیا سے کیا ہوتا ہے جو ہم الٹی ڈال دیتے ہیں تو مکان اور سے بچ جاتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ فرمایا فَإن فَإنَّكَ مِنَ <الْوالمين> اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور ظلم کیا ہے ان شرک لظلم عظیم <عضين> ظلم ہے شرک اگر تم یہ حرکتیں کرو گے نا نہ اس چیز میں فائدہ نہ نقصان نہ اس کا کوئی تعلق نہ کچھ تو جناب یہ ہے جی یہ درخت جو ہے یہ بڑا مبارک ہے اس درخت کا کوئی ٹہنی اتار لے اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئے تو بس اس کو فلاں فلاں فلاں فلاں فائدے ہو جاتے وہ میں ایک دفعہ گیا ٹیکسلا تو وہ, وہاں پہ بتتے ہیں بہت سارے ٹیکسلا کھنڈرات میں تو ایک جگہ پہ وہ آدمی کھڑا ہوا اپنے دس دس بیس بیس روپئے کی خاطر لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. کہتا ہے وہ جو مہاتما بدھ کے ننگے پیٹ والے مجسمے بنے ہوئے کہتا ہے جو اس کی ناف کا جو سراخ بنا ہوا ہے نا اس میں آپ انگلی رکھ کے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی اور سوری دنیا کو جو وزٹر آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے وہ ساتھ لوگ وہاں رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ جناب دے رہے ہیں اس کو روپے دس دس روپے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا دس دس روپے کی خاطر تم لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں تمہارا اپنا ایمان تو ہے ہی نہیں اور تم لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو عقیدہ خراب کر رہے ہو مہاتما اصل میں انسان جب گرتا ہے نا گرتا ہے جب جب عقیدہ خراب ہوتا ہے جب اللہ سے تبکل ہٹتا ہے تو پھر جس کے سامنے مرضی سجدہ کرو پھر جس بت کے سامنے مرضی جھکو جہاں سے مرضی تبرک حاصل کرو جس کی برکت مرضی حاصل کرو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ادا فاتل حیا فسنام شیخ ایک ذرا سا پردہ ہی تو تھا عقیدے کا وہ اگر ختم ہو گیا حیائی ختم ہو گئی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیو من حیا کا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہے اور کچھ اللہ سے شرم کرو اس سے حیاء کرو حق جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے ہم اس سے چھپ ہی نہیں سکتے ہم اس سے حیا کیسے کریں کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کے علم میں ہم نہ ہوں تو اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلیہ راسا دماغ کی سوچیں پیٹ کی خواہشیں میں سب کچھ اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوگا فقدیا جس نے اللہ سے حیا کرنا ہے اس کو چاہیے اس سوچوں پر بھی کنٹرول حاصل کرے اپنی خواہشوں پر بھی کنٹرول حاصل کرے ومن فعل جس نے یہ کر لیا فقد من حق الحیا وہ ہے جس نے اللہ سے حیا کی ہماری سوچیں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں ہمارے تصورات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں ہمارا عقیدہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو ہماری تمنائیں اور آرزویں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں اور ہم ان نہوستوں میں پڑے ہوئے ہیں ان تبرکات میں پڑے ہوئے ہیں کبھی بدھ ہمیں تبرک دے رہا ہوتا ہے کبھی جوتا ہمیں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر سفر کا مہینہ اللہ عقیدہ عقیدہ اصل بات عقیدے کی ابن عباس رضی اللہ تعالی چھوٹے سے تھے ابھی اگلی آیت کا ترجمہ میں نے ارز کیا ہے کاش فل اللہ اگر تکلیف اللہ نے دی ہے تو دنیا میں کوئی شفا کیسے دے گا وہی وہ ہٹائے گا تو ہٹے گی انبیاء کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے حالانکہ بیماری بھی وہ دیتا ہے شفا بھی وہ دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عیدا مریض تو بیمار میں ہوتا ہوں اپنی غلطی سے شفا وہ عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے یہ عقیدہ ہے تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو ہٹائے گا کون تکلیف آ گئی تو کون ہٹائے گا کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کے اور فرمایا اگر وہ اللہ تمہارے اوپر فضل کرنا چاہے تو, تو کوئی ہے اللہ وہ فلا رات فضل کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا اللہ کے فضل کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو اس طرح کے سارے تصورات خود ختم ہو جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی دس سال کے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنے کا موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پاس اپنے ساتھ دیکھ کے آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی دس نصیحتیں تقریباً ترمدی شریف کی اور مسلم احمد کی روایت کے اندر موجود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ وعلم میرے بچے یاد رکھنی یہ بات و اس بات کا یقین کر لو ان فاروق بشئین اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تیرا کچھ فائدہ کرنا چاہیں اللہ لم ينفعوك کا بشین اللہ قط کا تب اللہ الحتب لکھ اگر ساری دنیا تو تیرا فائدہ کرنا چاہے تو کخ فائدہ نہیں کر سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے کا شیئن <شَيّل> تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے لم <شَيّل> ید روح <شَيّل> تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ اکبر اللہ قد کا تب کا تباہ اللہ اللہ نے تیرے اوپر کچھ رکھ دی ہے مصیبت آنے والی تو وہی آئے گی اگر نہ کوئی دنیا والا کوئی شخص ساری دنیا مل کے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں دیتی یہ عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر یہ ساری نہوستے اور تبرکات اور برکتیں ان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی اللہ یہ شرک کیسے ہے یہ شرک اس طرح کیوں شرک بنتا ہے یہ شرک اس لیے بنتا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کی بجائے ان چیزوں پر توقل کرنا شروع کر نہ سمجھنا ہم نے بھی چیزوں کو چیزوں کی نوعیت کے اندر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے تو پھر اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم نے بھی اپنا کام کام کا ارادہ تبدیل کر دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر تبکل تو کوئی نہیں ہے مسئلہ تو سارا کالی بلی کے ساتھ تھا علا حضر قیاس یہ ایک بات نہیں یہ کئی بات سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں خاص بات لوگوں کے عقیدے موجود تھے آپ نے چار باتیں فرمائی اکٹ بخاری مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راوی فرمائے لا عدوى ولا طیرتا ولا حام لوگو کوئی حقیقت نہیں ہے بیماری کے متعدد ہونے کی یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں گھر میں بچہ ہے بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں نہیں جانا کیا وہ عجیب سی ایک اصطلاح نام رکھا ہوا ہے اس گھر میں فلاں ہے ہم نے نہیں جانا وہ بلکہ احتیاطاً احتیاطن آ اہلِ محلہ کو بتانے کے لیے گھر میں آنے سے نوسط ہوتی ہے وہ گھر کے باہر کے پتے قسم کے پتے نہیں یہ کیا کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں نوست ہے اتنے دن کے لیے نہیں جانا سبحان اللہ یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا بیماری اس کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے بلا دماری متعدی نہیں ہوتی جی اس کو ہاتھ نہیں لگانا جی بخار ہو جائے گی اس کے گھر نہیں جانا جی دمے والے کے پاس نہیں بیٹھنا جی اللہ اکبر پاس بیٹھنے سے بیماری ہو جائے گی اللہ حاضل قیاس یہ جو بیماری کا متعدی ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی حقیقت سوائے اس کے اس بیماری کے اندر متعدی ہونے کی کوئی حیثیت کوئی خصوصیت نہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر آ جائے تو اور بات ہے دیکھیں تعاون کی بیماری کوئی بھی وبا تعاون کی وبا پھیلتی ہے متدی ہے پھیلتی ہے ایک علاقے میں پھیلتی ہے سب کو پیڈ میں لے لیتی ایسی وبائیں بہت ساری ہیں وہ اللہ کی تقدیر سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون یہ جو تعاون ہے نا رجزن او عذابن ارسل علی بنی اسرائیل تعاون وہ عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا لہذا یعنی انہی میں سے ہے اور اگر تمہیں پتا چلے کہ کسی جگہ پر تعاون پھیلا ہوا ہے یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو جس شہر جس بستی میں آپ موجود ہیں وہاں پہ تعاون پھیل جائے پھیلتا تو ہے لوگ دیکھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ تعاون پھیلتا اس کا تعدی ہونا بظاہر ثابت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پھیلتا ہے تو اللہ کی تقدیر سے پھیلتا ہے تعاون کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ پھیلے اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو پھیلتا لہٰذا آپ نے ہدایات دیں کہ اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو انکان بھی اور فلا تخ رجو منہا فرا دیکھو اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو, ہو جہاں پہ تعاون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں پھر بھی بچا لے گا وہاں سے فرار نہیں ہونا کہ اس شہر میں تعاون کی وبا پھیل گئی ہے تو میں بھاگ جاؤں فن تم بہا تم اس جگہ پر اس گھر میں اس ماحول میں اس محلے میں اس شہر میں اس ملک میں موجود ہو تو اس وجہ سے بھاگنا نہیں ہے کہ یہ اب یہاں پہ تعاون پھیل گیا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں فرارم من ہو اس سے فرار حاصل کر کے تم کہیں نہیں جا سکتے لیکن فرمایا انکان بے اردن و لس تم لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ تعاون کی بیماری پھیل گئی کہ تم اس جگہ پہ نہیں ہو تم کسی اور جگہ ہو. تم لاہور میں ہو بیماری اسلام آباد میں ہو تم پاکستان میں ہو بیماری انڈیا میں ہو تم یہاں ہو بیماری کسی اور ملک میں ہو وہ انکان دن و لس تم تم وہاں نہیں ہو جہاں بیماری ہے فرمایا تد خلوہ تو پھر وہاں جانا نہیں ہے ابھی دیکھے یہ کیا بات ہے اس لیے کہ بیماری تو پھیلتی ہے اللہ کی تقدیر سے پھیلتی ہے بیماری کے اندر یہ نوعیت نہیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے اگر وہاں پہ موجود ہو تو فرار ہو کے کہیں نہیں جانا اور اگر وہاں پہ موجود نہیں ہو تو احتیاط وہاں نہیں جانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب تعاون امواس پھیلا ہے اٹھارہ ہری میں تمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں تعاون پھیلا بہت بڑے بڑے جلیل القدر صاحب اس تعاون کی نظر ہوئے اس میں حل تبو بیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل تو تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہلے سے تھا شام جانے کا تو آپ کا ارادہ تھا آپ کو معلوم ہوا کہ وہاں تو تعاون پھیلا ہوا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ ترک کر دیا نہیں گئے وہاں پہ لوگوں نے بات کی عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اتنا دلیر اور تعاون سے ڈر کے واپس آ گیا گیا ہی نہیں کیوں نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی وجہ سے نہیں گئے مسلم شریف کی حدیث ہے جب میں نے آپ کو سنائی کہ آپ نے فرمایا وہ انکان ابنس تم بہا فلادت خلو ہا پھر داخل نہیں ہونا تو لوگوں نے کہا عمر جب ہر چیز کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر سے وبا پھیلتی ہے تو تم اللہ کی تقدیر سے واپس آ گئے ہو اللہ کی تقدیر سے ڈر کر واپس آ گئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے ڈر کے اللہ کی تقدیر کی طرف آ گیا ہوں یہاں بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے وہاں بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان جانا اس لیے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ اور اگر وہاں پہ موجود ہوں تو وہاں سے فرار نہ ہو وہاں سے نہ جائے یقین رکھے اللہ پر بیماری پر نہیں ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لیکن کوئی شخص اپنا کام چھوڑ دیتا اس بنیاد پر کہ نوسط ہو گئی بلی نے راستہ کاٹ دیا واپس آ جاؤ یا فقیر نے راستے میں صدا غلط لگا دی بندہ غلط مل گیا تمہارا نوسط بھرا چہرہ صبح صبح دیکھا تا میرے سارے کام خراب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہیں صحیح حدیث مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی صحیح الجامعہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور صحیح حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ردت ہو عن تو جس کو کوئی کام کرنے سے اس بدشگونی نے روک دیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں نہیں کرتا اللہ اکبر راستے میں اتنے جھگڑے ہو گئے ہیں میرا کام نہیں ہونا اس کا مطلب ہے بدشگونی ہے کسی واقعے سے بدشگونی لے لیں کسی چیز سے بدشگونی فرمایا جو بدشگونی کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہے نا یہ اپنی ضرورت جو لینے جا رہا تھا اس سے رک گیا اس کو من ردت ہی جس کو اس کی حاجت سے روک دیا بدشگونی نے فرمایا فقد اشرا اس نے شرک کیا واضح بات ہے کوئی دوسری نہیں یہ نوسط کا مسئلہ سفر کے ساتھ نہیں ہے کا مسئلہ کسی بیماری کے ساتھ نہیں ہے نہ کا مسئلہ کسی دن کے ساتھ نہیں ہے نہ کا مسئلہ یہ اپنے اعمال کے ساتھ ہے بہر قلزم جس سے نکلے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم چھ لاکھ کی تعداد میں نکلے ایک آدھ نہیں یعنی سمندر ادھر کا ادھر رک گیا ادھر کا ادھر رک گیا چھ لاکھ نکلے نا وہ سمندر مبارک تھا کہ منوس تھا مبارک تھا نا تو چند لمحے بعد وقت کی سپر پاور اس میں غرق ہوئی ان کے لیے مبارک تھا کہ منوس تھا ان کے لیے منہوس تھا ان کے لیے مبارک تھا قوموں پہ عذاب آتے رہے لوت علیہ السلام کو فرمایا نکل جاؤ اپنے بندوں کو لے کر پیچھے عذاب آنے والا ہے جو پیچھے رہے گا وہ مارا جائے گا کسی کے لیے مبارک ہے کسی کے لیے منہوس ہے وہی فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں خبر لے کے آئے ہیں جو نکل گئے ہیں ان کے لیے مبارک ہے جو, جو رک گئے ہیں ان کے لیے منحوس تو ان نحوست کا تعلق ان سے نہیں ہوتا ان شاء اللہ چند حدیثیں میرے پاس اور ہیں میں اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اگلے جو میں ان اس موضوع کو مکمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عقیدے کی حفاظت نصیب فرمائے اور عمل کی حفاظت نصیب فرمائے واخا دعوانا الحمدللہ رب